ہم بھی شاعر تھے کبھی جانے سخن یاد نہیں है، है. ہم بھی شاعر تھے کبھی یاد نہیں جانے سخن یاد نہیں تجھ کو بھولے ہیں تو دلداری داری فن یاد نہیں فن شاعر تھے کبھی جانے سخن یاد نہیں تجھ کو بھولے ہیں تو دل داری فن یاد نہیں افرس کل مہمی تکلم تھے تو معلوم ہوا دل سے کل مہمی تکلم تھے تو معلوم ہوا کوئی کاکل کوئی لب کوئی دہن یاد نہیں آہ! دل سے کل مہمی تکلم تھے تو معلوم ہوا کوئی کاکل کوئی لب کوئی دہن یاد نہیں عقل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنوب کے شہر میں آیا ہے جنو گویا کو بھی بے ساختہ پن یاد اکل کے شہر میں آیا ہے تو یوں گم ہے جنو لب گویا کو بھی بے ساختہ پن یاد نہیں اول اول تو نہ تھے واقف آداب کفس واقف رہے اہل چمن یادل تو واقف آداب کفس اور اب رسم رہے اہل چمن یاد ہر <تصفح> <تصفح> کوئی ناوک و ترکش کی دکان پوچھتا ہے پوچھتا ہے ہر کوئی ناوک و ترکش کی دکان پوچھتا ہے کسی گاہک کو مگر اپنا بدن یاد وقت کس دشتے فراموشی میں لے آیا ہے وقت کس دست فراموشی میں لے آیا ہے اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد وقت کس دشتے فراموشی میں لے آیا ہے اب تیرا نام بھی خاکم بدہن یاد نہیں یہ بھی کیا ہے غریب الوطنی میں بھی فراز یہ بھی کیا کم ہے غریب الوطنی میں کہ فراز ہم کو بے محرین وطن یہ بھی کیا کم ہے غریب میں کہ فراز کو بے محری ارباب وطن یا